السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ولاقبۃمطیندین واشد اللہ واشد اللہ محمد اللہ بعد معزز سامعین دینی بھائیوں توحید کی قسموں کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور آپ لوگ تقریبا جانتے بھی ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہوتی ہیں توحید الوہیت جس کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کے بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا دوسری قسم ہے توحید روبیت جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس دنیا کا اکیلا رب ماننا اللہ کو خالق ماننا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال اور کارکردگی میں اکیلا ماننا یہ توحید روبیت کہلاتا ہے ان دونوں کی تفسیر آپ کے سامنے میں نے آپ پہلے کی ہے آج جو توحید کی تیسری قسم ہے وہ ہے توحید اسمہ اور صفات اسماں اسم کی جمع ہے اسم کے معنی ہوتے نام کے اور یہ صفات صفت کی جمع ہے توحید عصمہ اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے جو بے شمار نام اور صفات ہیں ان تمام بے شمار ناموں اور صفات میں اللہ کو اکیلا ماننا ان تمام چیزوں میں اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھنا اس کو توحید اسما اور صفات کہا جاتا ہے اس توحید کا ذکر ہمارے ملکوں میں بہت کم لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو سن کر کے کچھ تعجب ہوگا کیونکہ اس کا ذکر ہمارے ملک کے کی اندر بہت کم ہوتا ہے حالانکہ یہ بھی بہت اہم ہے اور اس کا ذکر ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے ایسے ایسے عقیدے بنائے جن کا دین سے شریع سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ توحید بھی بہت اہم ہے کیونکہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو اس کے اندر شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو تو اس کے لیے بھی نجات نہیں ہوگی مثال کے طور پر اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غیب کا علم رکھنا اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی عالم الغیب ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اور یہ شرک بڑا شرک ہوتا ہے ایسا کرنے والے کے لیے مفرت نہیں ہوگی اس لیے یہ بھی توحید انتہائی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے تمام نام و صفات میں اکیلا جاننا اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کو کوئی گن نہیں سکتا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گن نہیں سکتا ایسے اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کو کوئی گن نہیں سکتا اللہ کے بے شمار نام ہیں بے شمار صفات ہیں اور نام اور صفات جو قرآن کے اندر یا صحیح حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العلامین کے جو نام و صفات ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے یا حدیث کے اندر قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کیونکہ انسان اپنی عقل سے اللہ رب العالمین کا کوئی نام نہیں بنا سکتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ دے یا جو صفت اللہ نہیں بیان کی ہے انسان اللہ تعالی کے بارے میں صفت کا عقیدہ رکھے یہ چیز غلط ہے تو قرآن کے اندر یا صحیح حدیث کے اندر جو بھی اللہ تعالی کے نام و صفات بیان کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ مادہ کلئی سا کم اسلئی شہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ اوسمی البشیر اللہ سننے والا اور دیکھنے والا اللہ نے نفی کی کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے نام و صفات میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اللّہ جیسا کوئی نہیں ہے وہ اوس سمیع البشیر اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا اللہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ سننے والا ہے اللہ دیکھنے والا ہے اب یہ اللہ تعالی کی صفت ہے سننا اب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے دیکھنا اس سے معلوم ہونا کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے تو سننا اور دیکھنا یہ صفت ہو گئی اور اور بصیر یہ نام ہو گیا اصمی مانے سننے والا البصیر مانے دیکھنے والا تو دیکھنے والا یہ نام ہو گیا سمیع اس لیے عبد نام رکھتے ہیں عبدالبصیر نام رکھتے ہیں اور صفت کیا ہوگی دیکھنا اور سننا تو اللہ ہر براہمن کی جو صفت ہے دیکھنا اور سننا اللہ کے صفت میں اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے ہم بھی سنتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا سننا ہمارا دیکھنا اللہ جیسا نہیں نوز بلّہ ہم کچھ دور تک دیکھ سکتے ہیں بیچ میں اگر دیوار ہائل ہو جائے اس کے بعد ہم نہیں دیکھ سکتے ہم کچھ دور تک باتوں کو سن سکتے ہیں لیکن اگر انسان زیادہ دوری پر ہو اس کی بات ہم نہیں سن سکتے اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے مائک استعمال کرتا ہے یا کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے لیکن اللہ حب کا سننا اور دیکھنا لامحدود ہے اللہ عرش پر مستوی ہے اس کائنات میں اگر کوئی چونٹی بھی کالی پہاڑی پر چلتی ہے وہ بھی کالی چونٹی وہ بھی اندھیری رات کے اندر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھتا اور سنتا ہے تو ہمارا سننا اللہ کے سننے میں فرق ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سننا اللہ کا سننا ایک جیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے لے سکم اس نہیں شہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے کوئی کہتا جیسے میں دیکھتا ہوں اسے اللہ دیکھتا نہ اس بلّا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا لامحدود ہے کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا یہ صرف صفت کے اندر مماثلت ہے مسابت ہے صرف کے اندر نام کے اندر بس صرف نام کے اندر ہے اور نام کی مشابہت سے تمام چیزوں کے اندر مشابہت نہیں لازم آتا ہے بات سماری نا جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی چہرہ ہے اور اللہ کی دیگر مخلوقات ان کے پاس بھی چہرہ ہے کہ نہیں ہے چہرہ نا جانور کے پاس چہرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو کیا انسان کا چہرہ جانور کے چہرہ برابر ہے ایک جیسا ہے نہیں فرق ہے نا ہمارے پاس بھی کان ہے ہاتھی کے پاس بھی کان ہے کیا برابر ہے فرق ہے دونوں کے کان میں ہمارے پاس آنکھ ہے چوٹی کے پاس بھی آنکھ ہے کیا دونوں آنکھ برابر ہے نہیں آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی جو باز پرندہ ہوتا ہے, کتنی بلندی پر ہوتا ہے لیکن وہ مچھلی کو پانی کے اندر سمندر میں دیکھ لیتا ہے اور اوپر سے آتا ہے اور جھپٹ کر کے مچھلی کو پکڑ لیتا اندر جا کر کے پکڑ کر پھر لے کر جاتا اس کی آنکھ کے اندر بڑی تیزی ہوتی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں مچھلی کو لیکن وہ اوپر سے بات دیکھ لیتے اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے تو مخلوقات کے اندر بھی سفاظ پھیل جاتے ہیں لیکن فرق ہے تو ایسے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ہماری صفت اللہ تعالیٰ جیسی نہ بلّہ یہ ایسا عقیدہ رکھنا باطل ہی ہے جنت کے اندر دیکھیے بہت سارے پھل ہوں گے وہ سارے پھل جو انسان دنیا میں کھاتا ہے وہ سارے پھل جنت کے اندر بھی ہوں گے ان کا نام بھی وہی ہوگا جیسے ہم سیب کھاتے ہیں سنترہ کھاتے ہیں سارے پھل آخرت میں ملیں گے ہم کو جنت میں انشاءاللہ سارے اہل ایمان کو اور جو موحدین ہیں متبین سنت ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ایسے سارے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی توفیق دے گا جن کے ساتھ اللہ تعالی رحمت کا معاملہ کرے گا ایسے سارے لوگوں کو جنت کے اندر سارے پھل ملیں گے ان سب ان ان سب کا نام وہی ہوگا دنیا کے اندر نام لیکن کیا سیم اسی ہوں گے کیفیت میں ذائقے میں حجم میں نہیں فرق ہوگا فرق ہوگا دنیا کا پھل اس قدر نہیں ہوگا وہاں تو ایک پھل کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی اتنی خوشبو اتنا ذائقہ اتنی مٹھاس دنیا کے پھلوں میں چیز نہیں ہوگی کیونکہ دنیا کے پھل تو انسان کیسے اگاتا ہے کھاد سے اگاتا ہے کیمیکل سے اگاتا ہے کہ نہیں ہے چند دن کے اندر سیب تیار ہو جاتا ہے اللہ اور بلامن دنیا آخرت کے اندر سیب رکھے گا یا اور پھل رکھے گا اس کا دنیا سے کوئی مماثلت نہیں ہے صرف نام کے اندر ہے بس نام ان کا وہ ہوگا لیکن کیفیت میں خوشبو میں ذائقے میں چاشنی میں تمام چیزوں میں بہت فرق ہوگا اللہ رب الامن کے بے شمار نام ہیں اللہ کی بے شمار صفات ہیں ان تمام نام و صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ کہ وہ تمام نام و صفات اللہ کے شائن شان ہیں اور وہ تمام نام و صفات توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب یہ ہے اس میں انسان اپنی عقل اور دماغ سے کوئی نام اللہ کے نہیں رکھے گا اللہ کے لیے کوئی صفت نہیں بیان کرے گا اس کے لیے کتاب اللہ اور سمت رسول کے اندر اس کا ذکر ہونا چاہیے ان نام و صفات کا نام انکار کریں گے نہ اس کی کیفیت بیان کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا اللہ کی جو صفت ہے اس طریقے سے نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ عرص پر مستوی ہے اب اللہ تعالیٰ عرص پر کیسے مستوی ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہا. لیکن اللہ عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جو ہے وہ جمع چہرہ ہوتا ہے اللہ کا چہرہ لیکن کیسا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے اگر کوئی اس کو تشویح دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بندے جیسا ہے نہ اس باللہ یہ حرام کام کرتا ہے یہ کفر کا کام ہی ہے یہ لئی کم اس لئی شہ جب مخلوقات کے آپس میں فرق ہے مخلوقات کے چہرے آپس میں فرق ہے تو اللہ تو خالق ہے جب اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات میں بھی جیسی کوئی ذات نہیں ہے وہ اکیلا اور ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں یہ سب چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گی بلدا محسول اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اللہ کے دو ہاتھ لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم ہے کیفیت نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللہ کی دو آنکھیں ہیں قرآن اللہ نے بیان کیا نبی نے بیان کیا حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے لیکن آنکھیں کیسی ہے اب انسان اپنے دماغ میں اگر کوئی چیز رکھ لے کہ ہماری آنکھ ایسی ہے ہماری آنکھ جیسی ہے نوز باللہ نہیں غلط ہے یہ. اس لیے میں نے پہلے آپ کو سمجھا کہ دنیا کے اندر بھی جو مخلوقات ہیں صفات مشترک ہوتی ہیں لیکن کیفیت کے کی اندر فرق ہوتا ہے کیفیت کے کی اندر فرق ہوتا ہے ہمارے بھی آت ہیں جانور کے بھی آت ہوتے ہیں ہمارے پاؤں ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی ناک ہے اور کیا نام नहीं. ہے وہ جانوروں کے پاس بھی ناک ہوتے ہیں کیا سفر ایک جیسا ہوتا ہے نہیں فرق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی خالق ہونے میں ایک ایک جو اکیلا ہے ذات میں ایکتا ہے اس کے کوئی برابر نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسے اللہ رب الامن تمام نام و صفات میں اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اور ارشد اللہ تعالیٰ عرص پر بلند ہے اللہ عرص پر مستوی ہے عرش پر کیسے مستوی ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم فض امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرص پر مستوی ہے تو امام مالر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اندر دے سردی کا زمانہ تھا جب انہوں نے یہ سوال سنا تو پسینے پسینے سرابور ہو گئے مام رام تو رہے اور سر کو نیچے کر لیا اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کافی دیر تک سوچتے رہے سوچتے رہے ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے پر اور ان کے سر پہ اور پورے جسم کے اندر پورا پسینہ سے آپ سرابور ہو گئے سوال سن کر کے پھر انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم استواء استوا معلوم ہے کہ اللہ عرص پر مستوی ہے ول کیف مجہول لیکن کیفیت نہیں معلوم مجہول ہے کیفیت کیفیت ہم نہیں جانتے کیسی کیفیت ہے کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں کیفیت نہیں بیان کی گئی ول ایمان و بھی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے ضروری ہے وہ سوال انہ اس کے بارے میں سوال کرنا بداعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ کے کی ہاتھ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کا کی چہرہ کیسا ہے اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بداحت حرام جائز نہیں ہے اللہ نے بیان کر دیا ہمارے اوپر اس پر ایمان لانا ضروری ان تمام چیزوں کا تعلق غیب سے ہے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کیسے ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں کیسی ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے ایسے تمام صفات کے بارے میں جن جن صفات کا ذکر ہوا انسان اپنے اوپر قیاس نہ کرے گڑبڑی یہاں پیدا ہوتی ہے کچھ لوگوں نے کیا کہ اپنے اوپر قیاس کر لیا اللہ کے ہاتھ ہیں تمہارے جیسے آتنا ازب اللہ ظاہر نہیں اس لیے انکار کر دیا اللہ کے ہاتھ کا اللہ کے چہرے کا انکار کر دے گا اللہ کی آنکھ کا انکار کر دے گا نہیں نہ اللہ کی آنکھ ہے نہ اللہ کا چہرہ ہے نہ اللہ کے ہاتھ ہے کچھ نہیں اللہ کے انگلیاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں قرآن میں بیان کیا گیا وہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے قرآن کے اندر بیان کیا گیا وہ جوہر عبی کا زور جلال کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی تو چہرہ اللہ بُلاً کیسے اللہ رب اللہ بہتر جانتا اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ دجال ہوگا کانا ہوگا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اللہ کی دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھیں کیسی ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے یہاں گڑبڑی ہوئی کہ لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر لیا کہا کہ ہماری آنکھ ہے تو گویا کہ ہماری آنکھ جیسے ہوگی تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سے تشبی دے دیا اپنے جیسے کر دیا لہذا ان لوگوں نے کیا آفیت سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں اور صفات ہی کا انکار کر دیا کا نہیں مانیں گے اس کو نعود بلّہ حدیث کا انکار کر دیا قرآن کا انکار کر دیا قرآن اللہ نے بیان کیا اس نے تمام چیزوں پر ایمانا ضروری صحابہ ایمان لائے نبی کا ایمان تھا لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم اور جو صفات نہیں بیان کی گئی ہیں ان کو انسان نہیں بیان کر سکتا اللہ تعالی کلام کرتا ہے اللہ کلام کرتا ہے نا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا کی کیا اللہ نے ہمارے نبی سے کلام کیا علیہ صاحب نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہے تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے اللہ سے کلام کیا نا ہمارے نبی نے مہراج میں اللہ تعالی سے کلام کیا گفتگو کیا اللہ نے آپ پر نماز فرض کی اللہ کلام کرتا ہے کلام ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کلام کرتا ہے اللہ گونگا نہیں نا اس بلا مرزال اللہ بات کرنے والا گفتگو کرنے والا قیامت کی نہیں سب سے گفتگو کرے گا ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ سب کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ سب سے گفتگو کرے گا اللہ کلام کرتا ہے لیکن کلام کی کیفیت کیا ہم کو نہیں معلوم کیسے اللہ کلام کرتا ہے کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں اللہ نہیں کلام کرتا جب اللہ کلام کرے گا تو ماننا پڑے گا اللہ کی زبان ہے نہ باللہ من ذالک کیا کلام کرنے کے لئے زبان ماننا ضروری ہے نہیں ضروری ہے ضروری ہے زبان ہونا آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں نی. نہیں ضروری ہے بھائی قرآن اللہ نے بیان کیا ہے کہ قیامت دن ہمارے ہاتھ بولیں گے بولیں گے کہ نہیں بولیں گے کلام کریں گے ہماری زبان میں پابندیاں لگا دے گا ہماری پیٹ بولے گی زمین بھی بتائے گی جہاں انسان گناہ کیا ہوگا یوم اس دن و اخبار ہے زمین بتائے گی کہ فلاں مندے نے فلاں وقت میں تاریکی میں یہاں بیٹھ کر کے یہ کام کیا تھا زمین بھی گواہی دے گی یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے ہماری انگلیاں گواہی دیں گی بولیں گے اللہ تعالی سے ہمارے جو ہے زبان پر اللہ تعالیٰ تا لگا دے گا اور ہاتھ پاؤں کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے گا کیا ہاتھ پاؤں میں زبان آ جائے گی اللہ نے اس کو طاقت دے دیا اللہ نے دنیا میں زبان کو بولنے کی طاقت دی کیا زبان کے اندر کی مشین فٹ ہے نہیں اللہ نے طاقت دی بہت سارے زبان والے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن نہیں بول پاتے ہیں انسان بھی گونگے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں زبان ہے کہ نہیں ان کے پاس ہے زبان لیکن بولنے کی طاقت اللہ نے دی جانور کے پاس زبان ہے کہ نہیں زبان ہے ہے زبان لیکن بول سکتے جانور نہیں بول سکتے اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی جا, یہ زبان کیا گوشت کا ٹکڑا ہے ایک گوشت کے ٹکڑے کو اللہ نے دنیا میں بولنے کی طاقت دی ہمارے ہاتھ پاؤں یہ بھی گوشت کا ٹکڑا آئے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت گی دن بولنے کی طاقت دے دے گا کیا اس کے اندر زبان آ جائے گی نہیں اللہ ان کو طاقت دے دے گا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مکہ کے اندر میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے نبو سے پہلے سلام کرتے تھے پتھر ہمارے نبی سلام کرتے تھے ہمارے نبی کھجور کی ٹہن لے کر کے خطبہ دیتے تھے نا جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو خجور کی ٹہنی روتی تھی اس سے آواز آتی تھی جیسے ڈگچی ہوتی نا ڈیکچی کھانا بناتے ہیں چاول اس سے آواز آتی ہے ایسے آواز آتی تھی ہمارے بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھا اس کو تھپکی دی تسلی دی پھر وہ خاموش ہو گئی کیا یہ کھجور کی ٹہنی خوشک کیا اس کے اندر زبان آ گئی تھی نہیں اس لیے بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے زبان ہونے کے باوجود بھی انسان بات نہیں کر سکتا اللہ نے بولنے کی طاقت چھین لی لہذا کچھ لوگوں نے کہا مسلمانوں ہی میں سکھ میں بات کروں رہا فرقے بہت سارے ایسے فرقے جو کہتے کہ اللہ کلام نہیں کرتا ہے کیونکہ کلام کرے گا تو یہ ماننا پڑے گا اللہ کی زبان ہے اللہ کے دانت ہے, اللہ کے ہوٹ نہ ہو اس بھی اللہ یہ سب کہنا حرام ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے جن کا آیا ان پر ہمارا ایمان ہے جن کا نہیں ہے ان کو اپنی عقل سے نہیں ثابت کریں گے دماغ سے نہیں ثابت کریں گے جو آیا اس پر ماننا ضروری ہے کچھ لوگ کچھ باتوں کو مانتے کچھ کا انکار کر دیتے ہیں کچھ صفات کو مانیں گے کچھ صفات کے انکار کر دیں گے یہ بھی کرنا آرام ہے جب کچھ کو مانتے سارے کو مانیے آپ جب کچھ صفات کو آپ مانتے سارے صفات کو مانیے لہذا میرے بھائی یہ بہت اہم عقیدہ ہے یہ بہت اہم بات ہے یہ جو آج کے درس میں آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے ملک میں ہمارے یہاں کو نہیں بتاتے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے کہ اللہ کے شہر اللہ کے دونوں ہاتھ دو ہاتھ ہیں اللہ, کے دو ہیں, اللہ کی دو آنکھیں اللہ علامہ نے کی انگلیاں لیکن کیسی ہیں ہمیں کیفیت کے بارے میں نہیں معلوم ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کیونکہ قرآن حدیث کے اندر نہیں بیان کیا گیا لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ساری چیزیں ہیں کیسی ہیں کیفیت میں نہیں معلوم ہنستے امام مالک کے شاگرد بھی بتایا یہی بات ہے کہ استفاع ہم کو معلوم ہے لیکن کیفیت نہیں معلوم ایسے اور بھی لوگوں سے مروی ہے لہٰذا یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام و صفات ہیں ان کے بارے میں یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے اور کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں ہے اور کیفیت ہم کو نہیں معلوم کیفیت اللہ بہتر جانتا وہ ساری چیزوں کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم لیکن ایمان ہے نا جنت کے اندر جو ہم کو ملے گی کی نعمتیں کیفیت کسی کو نہیں معلوم کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے اندر دے گا کوئی ہمیں کیفیت نہیں معلوم لیکن ہمارا ان پر تمام چیزوں پر ایمان ہے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں ہمیں نہیں معلوم کیفیت لیکن اس پر بھی انسان کا ایمان ہوتا ہے دنیا کے در ہوتی ہے کیفیت نہیں معلوم فیکس کرتے ہیں دنیا کے آخری کونے سے اور دنیا کے آخری کونے میں ہو بہ ہوئی چیز نکل جاتی ہے انسان کے دماغ میں نہیں آتا ہے. انسان کی عقل میں نہیں آتا لیکن انسان مانتا ہے تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں ان پر ایمان آنا ضروری ہے چاہے ہماری عقل کے آئے نہ یہ ان کا تعلق ہے. اور اس کے بارے میں لئی شاق مثل سے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں نہ اس کی صفات کے لحاظ سے نہ اس کے نام کے لحاظ سے وہ بش سمیع البسی اللہ سننے والا اور دیکھنے والا لہٰذا ان ناموں کا انکار نہیں کیا جائے گا نہ ان کا غلط معنیٰ بیان کیا جائے گا نہ ان کی مشابہت کی جائے گی مشابعت یہ کہ اللہ کے چہرہ ہے تو ایسے ہوگا جیسے ان کا ہے ان کا نہیں نا عدم یا کیفیت بیان کرنا یا مثال دینا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہو بہ ویسے جیسے ہمارا چہرہ ہے ایسا کہنا شرک اور حرام ہے کف کفر ہے ایسا کہنا اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے لہذا یہ تمام چیزیں اس عقیدے کے اندر شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں و بات پر ایمان لائیں گے ان کی کیفیت نہیں بیان کریں گے ان کا انکار بھی نہیں کریں گے کیونکہ انکار کرنا اللہ کا انکار ہے قرآن کا انکار اور حدیث کا انکار ہو جائے گا جب اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہم کیوں انکار کرنے والے ہیں بھائی اللہ خود اپنے بارے میں بیان فرمتا آپ کہے اپنے بارے میں کہ فنا ہم کو پسند ہے ہم کہنے نہیں آپ کی بات میں نہیں مانتا تو جھوٹ گویا کہ ہم کو جھٹلا رہے ہیں نا اگر کوئی آدمی اپنے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ہم کہنے نہیں یہ آپ کے تعلق سے نہیں ہے تو پھر گویا کہ ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں ایسے اللہ کہتا اپنے بارے میں نبی نے فرمایا نبی کہ اللہ کے بارے میں اور ہم اس کا انکار کرتے گویا کہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں اللہ کا کی جھٹلانا کیا یہ ہے؟ کف رہے نا قفر ہو جائے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اس لیے تمام چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے ان کا انکار نہیں کیا جائے گا ان کی مثال بھی نہیں دی جائے گی کسی مخلوق سے نہ اس کی مشابہت بیان کی جائے گی کسی مخلوق سے نہ اس کا غلط معنی بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا لوگ کہتے ہیں آنا سماج اللہ کی رحمت آئے گی اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے ہر رات کیسے نظور فرماتا ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے کچھ لوگ انکار کرتے کہتے نہیں ہم نہیں مانتے ہیں اس کو نظول فرمانا مطلب کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہمیشہ نازل ات کے رات کے آخری پہری نازل ہوتی ہے نہیں اللہ کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے اللہ کی رحمت کے نظول کے لیے کوئی وقت نہیں متعین ہے لیکن اللہ تعالیٰ نظر الفرماتا کیسے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن قرآن میں بیان کیا گیا عدیث بیان کیا گیا اس لیے ہمارا اس پر امام تو ان نام و صفات کے انکار نہیں کیا جائے گا نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے گی نہ اس کی مثال دی جائے گی نہ اس کی کسی سے مشابت کی جائے گی نہ ان کا غلط معنی بیان کیا جائے گا جو مانا و حدیث کے اندر ہے وہی معنی لیا جائے گا یہ ہے اسما اور صفات بات کے تعلق سے عقیدہ اللہ, کی ہاں اللہ, کے اللہ, کی اللہ کے بے شمار نام ہے ہمارے یہاں مشہور ہوگا کہ اللہ کے سو ننانوے نام نہیں اللہ کے ننانوے نام نہیں ہیں اللہ کے بے شمار نام ہیں اللہ کے اتنے نام ہیں کہ کوئی جان بھی نہیں سکتا اللہ کے اتنے ایسے نام ہیں جو اللہ رب العلامی نے اپنے پاس رکھا کسی کو نہیں بتایا اللہ کے ناموں کو کوئی گن لے تو اللہ رحمتوں کو گن سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا ہے جیسے اللہ کی نعمت ہم نہیں گن سکتے اسے اللہ تعالیٰ کے نام کو اور اللہ کی صفات کو ہم نہیں گن سکتے اگر ہم نے گن لے تو اللہ محدود ہو گیا نا آپ کے ہمارے نام و صفات انسان گن سکتا ہے ہماری خوبیاں انسان گن سکتا ہے انسان کی لیکن اللہ تعالیٰ کے نام و صفات اللہ کی خوبیوں کو انسان نہیں گن سکتا اللہ تو نعمت اللہ اللہ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے ایک انسان کی ذات میں اللہ کی نعمتیں ہیں کہ انسان ان تمام نعمتوں کو گن نہیں سکتا تو پوری دنیا کے اندر اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں کوئی نہیں گن سکتا اس کو اگر گن لیا تو گویا کہ اللہ تعالی محدود ہو گیا گویا کہ اللہ تعالی کو ہم نے ادراک کر لیا جب اللہ تعالی کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اسے اللہ تعالی کے نام و صفات بے شمار ہیں بس یہ کہ اللہ تعالی کے بے شمار نام و صفات میں سے ننانوے نام جو یاد کرے گا اس کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا یہ اس کی ہے لیکن یہ حدیث کا مطلب نہیں کہ اللہ کے نام ہی ہے نہیں اللہ کے بے شمار نام ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ میں سوریال صدقہ کروں گا تو کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جیب میں سوہریال ہے है? نہیں آپ کے پاس اور پیسے لیکن سوریال صدقہ کر رہے ہیں ایسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں بے شمار ناموں میں سے ننانوے نام یاد کرے گا اللہ اور اس کے مطابق عمل بھی ضروری ہے اگر امن نہیں ہے تو یاد کر لینے سے جنت نہیں ملے گی پورا قرآن یاد کر لو شرک کرو جنت میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے نا قرآن پورا یاد ہے قبر پر... کے جا کے سجدے کر رہے ہیں قبر پر جا کر کے جو ہے چادر رہے ہیں قبر کا طواف کر رہے ہیں غیر اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں قرآن یاد ہے پورا کچھ فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا تو اسے اللہ کے نانوے نام یاد کر لو اور ان ناموں کے مطابق عمل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمل ضروری ہے میرے بھائی نام نہ یاد کریں لیکن اگر آپ کا عمل صحیح ہے تو بھی جنت کے اندر جائیں گے قرآن آپ کو یاد نہیں ہے لیکن قرآن کے مطابق آپ کا عمل ہے ہمارا عمل ہے ہم شرک نہیں کرتے بداس خلافات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے اس کے بعد میں کسی کو شریک نہیں مانتے توحید پر الحمد للہ قرآن نہیں یاد ہے ایک ہی صورت آپ کو یاد ہے تو بھی جنت کے اندر جائیں گے آپ دیکھیے پورا قرآن یاد ہے لیکن شرک کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے یہ بہت اہم چیز عقیدہ توحید یہ بہت اہم چیز ہی ہے یہ تو اس لیے اللہ کے نام و صفات کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں اللہ تبلامین کے تمام نام و صفات پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے ان نام و صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی نہ ان نام و صفات کا انکار کیا جائے گا نہ ان کی مخلوق سے یا کسی چیز سے تشویش دی جائے گی نہ کوئی مثال پیش کی جائے گی نہ ان چیزوں کا نہ ان نام و صفات کا غلط معنی بیان کیا جائے گا یہ ہے توحید اسما اور صفات اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے آمین. اللہ رب ابرآم ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر رکھے امین, آمین. و صوبینہ محمد ولا علیہ و صاحب بین